و يا حبیب سلات و سلام علی خیا نبی اللہ ولا علی گوا سحابی خیا نور اللہ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 میٹھے میٹھے بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ فیضان مدنی مذاکرہ مختلف عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور اب ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے فیضان حج اور فیضان حج کے اندر ہم نے آپ کو سب سے پہلے کابۃ اللہ شریف کے تعلق سے امیر السول نے کچھ مدار فل دیے ہوئے تھے کس جگہ پر جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے پھر حتیم کابت اللہ شریف کے جو کونے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے اور اس پر ہم ایک سلسلہ آپ کو دکھا چکے اور آج جو ہمارا سلسلہ ہے وہ سلسلہ احرام کی حالت میں ہے اور احرام کا عملی طریقہ بھی دکھائیں گے ہم آپ کو اور یوں آپ سمجھئے تصور میں حج کی تیاری ہو رہی ہے یاد رہیے آنے والے سلسلے میں ہم مدینے جائیں گے مطلب تصور میں مدینہ جائیں گے اور امین السنت مدینہ شریف میں حاضری کا جو طریقہ ہے کس جگہ پر مواجہ اقدس پہ حاضری کس طرح دینی ہے سلام کس طرح دینا ہے اس کا عمری طریقہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا تو کہیں نہیں جانا آپ نے مدری چینل کے ساتھ رہیے اور فیضان مداری مذاکرات سے بھی دیکھتے رہیے اور مدری مذاکروں میں شرکت کی عادت بھی بنائیے اور اب ہم چل رہے ہیں اپنے مدری گلدستوں کی طرف احرام کی چادر کس طرح لیں گے کیا کریں گے کیسے جائیں گے مدینے جانا ہے مگر مکہ شریف کے راستے سے جائیں گے آئیے چلتے ہیں احرام کی چادر کس طرح کی لیں امیر سنت کا مدلی گلدستہ دیکھا احرام کی چادریں دیکھ بھال کر لیں چھوٹی نہ پڑ جائے پھر یہ کہ خاص کر تیب بند کا جو کپڑا ہوتا ہے بازوں کا پتلا ہوتا ہے تو اس سے وہ رانے بیچ اگر محض اللہ چمکنے لگی تو یہ ایسا کہ دوسروں کے سامنے یہ رانے چمک رہی ہیں تو یہ تو حرام ہے اس طرح کا کپڑا پہننا یہ تو حج کے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں ہے تو عام مسئلہ اور اگر اس حالت میں نماز بھی پڑھی اور قدرے مانے اگر چمک رہی ہے تو وہ جلد نظر آ رہی ہے چمک رہی ہے اس کی جلد تو اگر وہ بقادر مانے ہے جو جتنا منع ہے شریعت میں تو وہ پھر نماز بھی نہیں ہوگی تو موٹی چادر لیں اور اتنی موٹی ہو کہ پانی لگنے کے باوجود چپک کر وہ جلد نظر نہ ورنہ نگر پسینے سے چپک جائے گی تو پھر وہ خدا نخواستہ بے پردگی کی صورت ہوگی نیچے کی چادر لٹھے کی اور اوپر کی یہ تولیے کی ہم پہنتے یہ ہمارا تجربہ اس سے ضروری نہیں ہے دونوں ہی چادریں بھلے تولیے کی ہو دونوں ہی چادریں لٹھے کی ہو تب بھی حرج نہیں ہے سفید ہونا اچھا ہے شرط نہیں ہے نئی لینا شرط نہیں ہے پرانی بھی دھلی ہوئی وہ بھی چل جائے گی تو احرام کے لیے بیلٹ باندھتے ہیں تو بیلٹ احرام کسنے کے لیے باندھنا یہ مکرو ہے اگر اس میں چیزیں رکھنے کی نیت ہے اس لیے بیلٹ باندھا تو مکرو نہیں ہے اور ضمن وہ کہتے ہیں احرام بھی کس جائے گا لیکن جن کو تیبند باندھنا آتا ہے ان کو بیلٹ کی حاجت نہیں ہوتی احرام باندھنے سے پہلے ناخون تراش اور منہ زیر ناف پیچھے کے بال بھی مونڈ دیں غسل کریں غسل خوب مل مسل کے میل کچیل جتنا ہے وہ اتار دیں اور بدن پر بھی خوشبو احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگائیں اسلامی بہنیں خوشبو لگائیں تو وہ پھیلنے والی خوشبو نہ لگائیں ایسی خوشبو لگائے جو پھیلتی نہ ہو تو یہ بدن پر خوشبو احرام پر خوشبو یہ سنت ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لیکن اس کے لئے سوال کرنا سنت نہیں کسی سے مانگ کر لگائی اس کا منع لکھا ہے یہ مانگ کر نہ لگائے سوال نہ کرے ہاں یہ الگ بات ہے کہ دو دوست ہیں آپس میں گھر کے افراد ایک دوسرے سے وہ لے رہے دے رہے تو اس میں ارد نہیں تو اب یہ کہ آپ احرام کے لیے تیار ہو گئے کر لیا ناخن تراش لیے بال وغیرہ صاف کر لیے بغلیں صاف کر لی بدن پر اتر لگا لیا اور چادروں پر بھی اپنے خوشبو لگا لی اب اب احرام کو لپیٹنا ٹھیک ہے نا آہ. لپیٹنے کے لیے تیار ہو جائیے اور احرام جو ہے وہ اس کے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں احرام سے پہلے کیا کرنا ہے احرام کی تیاریاں آپ کو کرا دی گئی ہیں اب احرام لپیٹنے کی طرف آپ بھر رہے ہیں اور احرام باندھنے کا عملی طریقہ بھی آپ کو جاننا ہے سیکھنا ہے مدینے جانے والوں کو گھر کے اندر اس کی پریکٹس بھی کر لینی ہے اور یہ جو دعوت سے نا یہ جیسے مثال کے طور پہ ان کو چادریں بھی پہننی ہوتی ہے تو سر کے اوپر سے چادر پہننی ہوتی ہے تو کہرام کی چادر سر کے اوپر سے پہننی ہے یا نہیں اس کی پریکٹس گھر کے اندر چار دیواری کے اندر کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے کیسے باندھنا ہے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں چلیے اپنا آپ نے اگر کوئی لایا ہے تو لائے لایا لائے سبحان اللہ اور کون لائے چلیے پریکٹیکل کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح آپ دیکھیے پوزیشن لیجئے دونوں حصے چٹکی میں لینے آپ کو میں اس نے سیدھی طرح رکھا اب یہ سنت کس طرح میں سوچ رہا ہوں یہ پتہ نہیں یہ اب یا انشاءاللہ شاء الگ سے بھی اس طرف لوٹنا اس طرف الگ سے اکیلے میں کرنی پڑے گی پریکٹس اگر اسی طرح ایئرپورٹ میں چلے گئے کہ میں باندھ لوں گا تو پھر آپ آزمائی پڑ جائیں گے خود سیکھنا پڑے گا پھر یہ احرام باندھ کر تھوڑا گھر میں چلنا بھی پڑے گا آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی پوری ارا وہاں کھل جائے گا ایئرپورٹ پر آزمائش ہوگی خدا رخاسا طباف میں کھل گیا تو پریشان ہوں گے صحیح میں بھاگنا بھی اس طرح جو آپ نے سکھایا نا اس میں کچھ لوگ تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں پورا گھما لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ وہ چل بھی نہیں سکتے اور جس طرح آپ نے فرمایا دوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح باندھنے میں جس طرح بتایا اور بالکل اب یہ اوپر کی چادر الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا رکھیے اور سیدھے پر چادر کا بڑا سرا اوپر کا تولیا آسان رہے گا تاکہ ہوا میں ورنہ وہاں اڑتا رہے گا پتلی چادر ہوگی نا یہ لٹا ہوگا تو تولیا تھوڑا جم جائے گا ورنہ نماز میں بھی گرنے کا خطرہ رہے گا یوں سیدھا کرتے وقت اور یہ کسی کے چہرے پر نہ جائے ورنہ یہ کہ جب بھیڑ ہوتی ہے نا میں نے مسجد الحرام میں یہ دیکھا ہے بہت بھیڑ میں بادو کاتے وہ یوں کرتے نا تو سر بھی منڈے ہوئے ہوتے لوگوں کے عمرے اور کروائے ہوئے ہوتے ہیں بےچاروں نے تو وہ کسی کے سر پہ چپک جاتا ہے تو اس کا سر پھنس جاتا ہے چادر میں اس پر صدقہ بھی بھی ہو جائے جو بھی ہوتی ہیں اور اس پر بے چارے میں صدقہ ہو جائے گا اگر وہ محرم ہو تو, جی تو محرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں جب کہ ٹھہر جائے تو ٹھہر جاتا ہے چپک جاتا ہے اچھا یہ الٹے ہاتھ پر چھوٹا سرا سیدھے بڑا سرا احرام کی سائز ناپ لے تو یہ جو آپ نے کیا یہ سائز ناپنے کا اچھا طریقہ ہے کہ احرام والے کے پاس احرام کھول کے پہنے کے یہ سرا یہاں تک آتا بھی ہے کہ نہیں اگر یہاں زیادہ اچھی تعداد میں آ تو اٹ مینس یہ آپ کے سائز کیا ہے ورنہ پیچھے یہ ختم ہو جاتا ہے ہاں وہ ختم ختم جاتا ہو جاتا گیا تو اب تو بہت پریشانی ہو جائے گی کیونکہ ہر ہر رکو میں گرتا رہے گا تو یہ ایرام یہاں تک آپ کے آ رہا ہے آپ کی سائز کے مطابق تھوڑا بڑا حصہ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے سائز کا ہے الٹے ہاتھ سے گھومتا ہوا سیدھے ہاتھ کی طرف پھر سیدھے کندھے پر یہ لٹک گیا یہ اس طرح ناپ کر لیں گے لیکن پتا نہیں ناپنے دیتے ہیں کھول کے ہم پہن کے چیک کریں گے تھوڑے پیسے زیادہ لے لے لیکن یہ پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں جا کے اگر احرام چھوٹا ہوا تو نماز میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے ہوگا چیک تو کرنے دے گا کمپٹیشن چل رہا ہے دوسری جگہ سے لینے گا اچھا اب جیسے اجتباح یہ جس طواف کے بعد سگی ہوتی ہے جیسے عمرے کا ہے یا طواف قدوم میں بھی تو اس میں پہلے تین پیروں میں تو رمن ہوتا ہے لیکن ساتوں پھیروں میں اجتباع کیا جاتا ہے اضتباح میں زواد بھی ہے اور تو بھی ہے توئی ٹھیک ہے نا اجتباح سنت ہے یہ ان ساتوں پھیروں میں جن کے بعد کئی صفا مربا کرنی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ جیسے کہ میں نے چھوٹا یہاں رکھوایا یہاں بڑا رکھوایا تو اب یہ بڑا کھولا اور اب یہ بغل سے نکالا سیدھے کی سیدھے کی بغل پہ نکال کر پھر یہاں ڈال دیں اب یہ ہو گیا کندھا کھلا اس کو استفاع بولتے ہیں مگر استفاعی حالت میں نماز نہیں پڑھنی ہے یہ صرف وہ طواف سے پہلے کرنا ہوتا ہے وہ ان اللہ ترکیب میں ارض کروں گا میں اور پھر جب سات پھیرے آٹھواں استلام پھیرے سات ہوتے استلام آٹھ ہوتے ہیں آٹھواں استعلام کرنے کے بعد یہ اپنے کندھا ڈھک لینا ہوتا ہے اس میں چونکہ احرام کی پرانی تھیلیوں پر جو ایک حاجی کی تصویر بنی ہوتی ہے اس میں استفاع ہوا ہوا ہوتا ہے تو کئی حاجیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر سے ہی استبا کر کے نکلتے ہیں اور پورا سفر سیدھا کاندہ کھلا ہی رکھتے ہیں تو اس کی وجہ مزید وضاحت ہو جائے کہ نماز اگر اس حالت میں پڑھنی تو کس طرح پڑھیں صرف طواف ہی میں استفاع ہے باقی کہیں بھی نہیں نماز میں اس طرح مکرو لکھا ہے کندھا کھلا ہو تو نماز میں دونوں کندھے بند ہونے چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بھائی پیر صاحب نے حیران مان لیا ہے اور ہمارے ساتھ جامعت المدینہ ٹانڈا والے جامعت المدینہ راول پی پاکستان والے بھی ہند ٹانڈا ہند اور پاکستان راول پی کے طلبائی کرام کی بھی شرکت ہوئی اور اس طرح ہمارا سلسلہ آگے جا رہا ہے دیکھیں آج آپ کو ہم نے جو ہے وہ عملی طریقہ بھی دکھانا ہے رمی کا بھی دکھانا ہے اور رمل کا بھی دکھانا ہے جی رمی تو ہم بعد میں دکھائیں گے رمل بھی آپ کو دکھائیں گے اور ابھی لازمی بات ہے آہستہ آہستہ آپ کو لے کر جائیں گے رمن کی طرف آپ احرام باندھ چکے ہیں تصور میں اس کے بعد احرام کی نیت بھی ہوگی پیر صاحب نیت کروا رہے ہیں اور اس کے بعد احرام کی نیت کب کریں کیا کریں یہ بھی مزہ گل گلدستہ آئیے احرام کی نیت کی طرف چلتا ہے باندھ لیا احرام ٹھیک ہے نا اب نیت کرنی ہے احرام کی اس میں جنہوں نے عمرہ کرنا ہے صرف عمرہ وہ بھی یہی نیت کریں گے جنہوں نے تمتو کرنا ہے حج تمتو تو ان کا بھی ہے تو عمرہ یہ جو اپنے وطن سے چلے گا عمرہ ہی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تمتوں والے کی اور ویسے جو عمرہ کرتے ہیں سال میں جب بھی تو ان کی نیت ایک ہی ہے اور نیت عربی میں کرنا برکت کے لیے اچھی بات ہے مگر معنی معلوم ہونے چاہیے اگر معنی معلوم نہیں ہے تو پھر وہ عربی کی نیت کا مطلب مقصد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل میں یہ نیت ہو کہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں تب بھی کافی ہے اور حج کے موقع پر کہ میں حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں جب بھی کافی ہے تو حصول بارہ کے لیے بے شک آپ عربی میں عمرے کی نیت کر لیجئے نیت کرنے کے بعد آپ ابھی محرم نہیں ہوئے احرام آپ کا شروع نہیں ہوا اور اس وقت چونکہ ہم ایسے ہی مشق کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. تو حقیقت میں دل میں نیت نہیں کرنی ہے احرام کی چادریں اوڑنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے اگر مکرو وقت نہ ہو تو احرام کے دو نفل نیت یہ کریں گے میں احرام کے دو نفل ادا کر رہا ہوں پہلی میں سورت الفاتحہ کے بعد سورج کافرون اور دوسری میں سورت الفاتحہ کے بعد سورت الاخلاص یعنی قل و اللہ شریف پڑھ لیجئے اب سلام پھیرنے کے بعد سر کر لیجئے سر ننگا کرنے اور اسلامی بہنیں جو ہیں ان کے لیے سر کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کا سر ڈھکا ہوا رہے گا اور ان کے لیے کوئی چادریں بھی مخصوص نہیں آج کل وہ اسکارف بکتا ہے احام کے نام پر وہ ہر جنے بےچاریاں خریدتی ہیں کاروباری لوگوں کا لگتا ہے چیکتا ہی ہے حالانکہ اس میں کوئی ضرورت نہیں اس کی جو بھی پہنے ہوئے کپڑے جس سے شریف پردے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہی سلے ہوئے کپڑے چاہے کسی بھی رنگ کے ہو وہی کافی ہیں اب وقت ہوگا اسکارف پہنتی ہے کوئی سائی بین اور اس کو ضروری یا واجب نہیں سمجھتی پہن لیتی ہے تو ٹھیک ہے جائی اس کو یہ نہیں کہیں کہ یہی احرام ہے تو پھر وہ شریعت پر ایک طرح کا افترا ہوگا کہ یہی احرام ہے اور پہ حرام نہیں ہے وہ احرام نہیں ہے جو اڑتے ہیں اسکارف پہنتی ہیں وہ بس کاروبار ہو رہا ہے اس پر تو اسکامی بہنیں ننگا سر کیے بغیر اسٹائی بھائی اب ننگا سر کر دیں اور عمرے کے احرام کی نیت کریں گے اور نیت کے لیے دل میں نیت ہونا شرط ہے زبان سے نہ بھی بولا تو چل جائے گا مثلا دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے عمرے کا اے رام باندھا یا اللہ میرے لیے آسان فرما دے یہ بھی کہہ لیجیے یہ دعا ہے نیت میں یہ شرط نہیں ہے لیکن یہ عربی میں دعا کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے فیصت سر اس طرح لکھا کہ میرے لیے اسے آسان فرما دے تو اگر برکت کے لیے چاہیں تو عربی میں نیت کر لیجیے اور استعمیر بہنیں چہرہ کھلا رکھیں گی جی. ان کو اب چہرے پر کپڑا نہیں ڈالنا ہے تو ابھی یہ نیت کرنے کے باوجود ابھی احرام شروع نہیں ہوا جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی الفاظ نہ کہے جائیں اور افضل یہی ہے کہ لبیک پڑے لیکن ابھی ہم چونکہ سیکھ رہے ہم احرام کی دل میں نیت نہیں کرنی لیکن ہم نے سیکھنے کے طور پر احرام کی نیت کر لی اپڑ کمپ لا شریک کل کلب تین بار پڑھیں تین بار بھی پڑھنا شرط نہیں ایک بار پڑھ لی جب بھی کافی ہے خیر تو لبیک پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احرام کی نیت کے بعد دعا فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالی سے اس کی رضا طلب فرماتے اور جنت کا سوال کرتے جہنم سے پناہ مانگتے اب تعلیم امت ہے اس میں کہ میرے آقا تو جنت سے جنت کے مالک ہے اللہ کی عطا سے اور جہنم سے محفوظ ہے بلکہ جس پر نگاہ کرم ڈالنے وہ بھی جہنم سے محفوظ ہو جائے تو اللہ سے رضا ان, کا رب ان سے راضی ہے بلکہ مصطفیٰ جس سے راضی ہو جائے اس سے بھی وہ راضی ہو جائے تو ہمیں دعا مانگنی ہے یہ نیت کرنے کے بعد اور لبیک پڑھنے کے بعد الحمد العالمین رب والصلاة والسلام و سید المرسلین یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا مجھے جہنم سے امان دے دے اور جنت الفردوس عطا فرما دے آمین بجاین صلی اللہ تعالی علیہ علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دیکھیے یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح بیان کیا گیا کہ آپ نے اگر حج پر بھی جانا ہے تب بھی یہی نیت کرنی ہے عمرے پہ بھی جانا ہے تب بھی یہ نیت کرنی ہے یہ متمتع کے لیے ہے وہ اس شخص کے لیے اس عاشق رسول کے لیے ہے کہ جس نے عمرہ کرنا ہے اس کے بعد حج کرنا ہے تو حج کی ویسے اقسام تین ہوتی ہیں اور حج کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس وقت جامعت المدینہ بنارس ہند والے ہمارے ساتھ ہیں اور اسی طرح جامع المدینہ اکاڑا پاکستان والے جامع المدینہ گوبھی گنج ہند کے بھی طلباء کرام ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے تو آپ وہ یہ کتاب جو ہے نا رفیق الحر یہ آپ کو پڑھنی پڑے گی آپ کو جاننے پڑیں گے حج کے مسائل اور حج کے اندر افراد پہ ہوتا ہے حج کے اندر ان بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر حج میں عمرہ اور اے کی نیت میں عمرہ اور حج سات ہوتا ہے کبھی صرف حج کی نیت ہوتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں لیکن عام طور پر پاکوں ہنچ سے جو حج ہی جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ الگ کرتے ہیں اس کے بعد حج کرتے ہیں تو یہ اس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور ہم آپ کو پچھلے سلسلے میں بعد بیان کر چکے ہیں کہ ہم بت تفصیل آپ کو पूरा तरीके तरीका हज बयान नहीं करेंगे वो आप फैजान मदर मुजाकरा मेमोरी कार्ड किस चार में देखें उसके किस नंबर फोर के अंदर आप देख सकेंगे पार्ट नंबर फोर में देख सकेंगे डब्ल्यू पर आप जाएंगे डब्ल्यू डब्ल्यू पर जाए आप डॉट पर जाए आप اور وہاں جا کر آپ یہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہاں دیکھنا ہے تو آپ کو پورا اس کا طریقے کار حج کا بیان کیا جائے گا ہم نے یہاں پر اپنے سلسلے میں کچھ عملی طریقے آپ کو دکھانے کے لیے فیضان حج کے یہ سلسلے دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ مزید جو ہے وہ منیہ شریف کے حادری کا بھی سلسلہ ہے لیکن اس میموری کارڈ کے اندر آپ کو امیرا علوسنت کی کہانی انہیں کی زبانی ملے گی جس میں مدینہ شریف کے آداب آپ کے کیا معاملات ہوتے تھے آپ کا کیا انداز ہوتا تھا یہ مدنی پل بھی آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے جان سکیں گے تو یہ سب کو معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو یہاں پر وضاحت کر دی احرام کی نیت کب کریں یہ مدنی گلدستہ نے کیا احتیاط کے مدنی پھول یہ جیسے کہ جدہ شریف سے ستر کلو میٹر پہلے میقات ہے یہ کوہ جلم جو کہ پاکستان اور ہندوستان والوں کی میکاط ہے اور اس طرف جتنے بھی ملک آتے ہوں گے جو اس طرف سے گزرتے ہوں گے جو آج ہی ہو سکتا ہے شری لنکا والے بھی نیپال والے بھی وہیں سے شاید گزرتے ہوں تو ستر کلو میٹر پہلے ان کی میکاٹ آتی ہے یعنی کہ جس کو مکے مکرمہ جانا ہو اس کے لیے بغیر احرام کے میکات سے گزرنا جو ہے یہ گناہ ہے واجب یہ ہے کہ وہ احرام کے ساتھ اندر جائے اب وہ احرام چاہے عمرے کا ہو چاہے ہج کا ہو ٹھیک ہے نا تو اب ہم چونکہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں ہاں جو لوگ جدہ شریف میں کام کرتے نوکری کرتے تو ان کو جدہ شریف میں جانا مکے شریف کی نیت نہیں ہے تو وہ تمیک کے اندر جا سکتے ہیں بغیر احرام کے اب ان کو مکہ مکرمہ جانے کی جب ترکیب ہوئی تو وہ مکات کے جو اندر ہیں وہ بغیر احرام کے مکہ شریف بھی جا سکیں گے تو آپ ایسا کیجیے کہ نفلے بلے گھر میں سے پڑھ لیں چادرے گھر میں اوڑھ لیں یا چادریں ایئرپورٹ پہ آ کے اوڑھے نیت ابھی نہ کریں تاکہ آپ کو کوئی گجرہ بھی ڈالے تو کوئی حرج نہ ہو کوئی عطر لگا دے تو بھی کوئی حرج نہ ہو اور پھر احرام کی وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی جب نماز پڑھ کے نیت کر لی یہ اوڑھ کر چادریں لبیک پڑھ لی جب لبک پڑھ لیں پابندیاں شروع پابندیاں نبھانا یہ ذرا دشوار ہوتا ہے اس کی معلومات بھی اول تو کم ہوتی ہے معلومات ہو تو بھی یاد بازوں وقت نہیں رہتا اور یوں غلطیوں کا امکان دیتا لیکن ساتھ میں یہ مدنی پھول بھی قبول کر لیجیے کہ اگر کوئی پابندیاں نبھا سکتا ہو تو وہ اگر جلدی سے احرام کی نیت کر لے گا تو احرام کا ثواب شروع ہو جائے گا اس کا گھر سے نیت کر لیے تو گھر سے ثواب شروع ہو جائے گا تو یہ اب میں نے آپ کو دونوں اپشن دے دیے اگر آپ پابندی نبھا سکتے ہیں اتنے معلومات رکھتے ہیں اتنا محتاط ہے نا تو بے شک آپ گھر سے ہی کر لیں یا پھر ہوائی جہاز کو اڑنے دے ابھی اڑتے ہی وہ مکا کی حدود میں کیا نہیں پہنچے گا کم بیش چار گھنٹے پونے چار گھنٹے کبھی سارے چار گھنٹے وہ ہوا کے حساب سے اس کی رفتار ہوتی ہے ہوائی جہاز کی تو اگر آپ ہائی جہاز اترنے سے پہلے میرے خیال میں کہ ایک گھنٹہ پہلے احتیاط کی نیت کر لیں تب بھی ٹھیک ہے ستر کلو میٹر پرواز تو میرا خیال منٹوں میں ہو جاتی ہوگی جی باپ تقریباً چالیس منٹ پہلے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میکات آنے والی ہے اور پھر لینڈنگ سے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ نیت کر لیں اور آپ نے صحیح اشار فرمایا کہ احتیاط ایک گھنٹہ پہلے لیکن پاپا پہلے گھر سے نکلا ایئرپورٹ کے معاملات اب جہاز اڑا سو جاتے ہیں اعلان ہوا تو سمجھ بھی نہیں آتا اعلان یا تو عربی میں ہوتا ہے یا انگریزی میں ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جہاز اڑتے ہی جیسے سیٹ بیلٹ کھلنے کا سائن ہو جائے آپ نے ایک جملہ لکھا تھا فلائٹ ہموار ہو جائے اس کے بعد نیت کر لے تو ابھی آسانی ہے کہ اگر آنکھ بھی لگ گئی تو نیت ہو جائے گی یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہموار ہو جائے تو اب نیت کر لیں ہموار ہونے سے پہلے اس لیے وہ بھی احتیاط ہے کہ کسی وجہ سے اتر گیا پھر دس پانچ گھنٹے لیٹ ہو گیا تو احرام کی پابندیاں رہیں گی تو پابندیاں جو نبھا سکتا ہے اس کے لیے تو سوال کا میٹر چل رہا ہے تو اب یہ احتیاط کرنی ہوگی احرام کی نیت آپ کر چکے اب وہ ہائی جہاز میں کھانا بھی کھلاتے ہیں کھانا کھایا آپ نے اب اس میں وہ ٹو دیتے وہ تر بتر سینٹ سے پیکٹ وہ پیکٹ آپ نے کھولنا نہیں ہے بولنے سے اس کی اگر اتر کی تری تو لگے گی تر بتر ہوتا ہے تری لگے گی اب اگر اتر کی تری دیکھنے والے نے کہا کہ کم لگی ہے تو صدقہ واجب ہوگا یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار میں آپ کو مطلب یعنی کہ رقم مسل رقم گیہوں بھی دے سکتے ہیں وہ دو کلو میں سے وہ اسی گرام کم کڑک یہ بھی صدق فکر ہے تو اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں تو وہ واجب ہو جائے گا نہیں دیں گے تو گناگار ہوں گے پھر یہ نہیں پھر بات باتیں اور اللہ معاف کرے گا وہ دم سب کچھ چلتا رہے نہیں جو شریعت واجب کرے گی وہ ادا کرنا ہوگا اچھا اگر دیکھنے والے گئے تو وہ زیادہ لگ گیا کری تو اب دم واجب ہو گیا تو آپ کا دم نہیں نکلنا چاہیے آپ کا دم اندر سلامت رہے گا تو ہی وہ آپ دم دیں گے اور وہ دم واجب ہے وہ دینا پڑے گا اس سے پیچھے نہیں اٹنا ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے اور یارو دو سو ریال کا بکرا آپ کو اٹک رہا ہے اس کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیں حکم شریعت پر عمل کریں گے تو سوا بھی تو ملے گا اور نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا اور جان بوجھ کر کیا تو توبہ بھی واجب ہوگی اپنے اوپر دم واجب کیا جان بوجھ کر دو جامع المدینہ کوٹ اتاری جامعت المدینہ کامرہ کینٹ اور پاکستان اور اسی طرح جامعات المدینہ جموں کے بھی طلباء ہمارے ساتھ شامل ہوئے احرام کی نیت کب کرنی ہے اس کے یہ احتیاط کے کچھ پدری پھول امیر سنت نے دیے جو آپ نے سنے اور اب ہم چل رہے ہیں عملی طریقے کی طرف طواف کا عملی طریقہ معا زمل کا طریقہ رمل کیا ہے کیسے کرنا ہے طواف کیسے کرنا ہے آئیے امیر علیہ سنت سے سیکھتے ہیں کہ تو آف کیسے کرنا ہے دکھائیے میں یہ باندھ کے جو چلنے کا جو انداز ہوتا ہے اور اسی میں جو رومل کا جو انداز ہوتا ہے اگر اس کا بھی کچھ ہو جائے تاکہ ہمارے مدنی چلنے کے ناظرین بھی دیکھ سکیں تو ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ جو امیر علیہ سنت نے جو تہوند ماندنے کا جو انداز دیا ہے تہبند ماندنے کے اس انداز پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا ورنہ وہ آپ کے پاؤں پھنستے رہیں گے چلنے میں مجھے سمجھ آتی ہے جتنی اس کے حساب سے تو صرف مجھے دیکھنا ہے میرے پاؤں کو بھی دیکھے کس طرح پاؤں رکھتا ہوں کندھا کھلا کر کے جتنا ممکن ہو تو میرے میں اس میں کاندے کا تباب تو نہیں کر رہا میں تو خالی ایک مطلب جگہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ مٹھیاں نہیں بنانی ہاتھ کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ نارمل رہیں گے اصلی حالت پر اور قدم دیکھیے کہ وہ جب تیز چلنا ہے تو کبھی آپ نارملی بھی کبھی جلدی میں ہوں گے یا کوئی کسی پر روب ڈالنا ہوگا تو جس طرح چلیں گے نا وہ انداز ہے یوں اور یہ سنت ہے وہ جس موقع پر کیا گیا تھا یہ وہ سارا حج جو ہے یہ اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں تو یہ بھی محبوبوں کی ادا اس وقت کیا گیا تھا یہ جب کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا تیز بھی چلنا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے حاجی بھول جاتے ہیں ویسے وہاں جا کر بعد حاجی دوڑتے بعد اچھلتے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے اللہ تو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق کرتا تھا اللہ جو غور سے دیکھ لے گا امیدیں اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا دن آپ جوڑے کہ آپ کا مطلب ہے نا کہ سانس پھول جائے करने اچھا اب تین فیرے کرنے کے بعد باقی چار پھیرے جو ہے نا وہ معتدل چال سے کر لیں سلحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یو دیکھیے کہ جو حج جو عمرہ ہوتا ہے نا اس پہ آپ سمجھے کہ پیدل وت چلنا ہوتا ہے اور طواف ہے صحیح ہے اس کے بعد اب آپ جب مثال کے طور پہ مینا پہنچے ہیں مینا سے مز سے ہوتے ہوئے رستے سے گزرتے ہوئے عرفات پھر واپس آ پائیں گے مستلفہ میں پھر آ پائیں گے مینا کے اندر تو اب یہاں جو چیزیں ہیں اس میں لازی باتیں جانا ہے آنا ہے وہاں کی جو جس انداز سے عبادات وغیرہ ہے کس وقت کس طرح وقوف کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ رفیق الحرمین میں پڑھ سکیں گے پریکٹیکل وائز جو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک آپ کا احرام ہے احرام کے مسائل ہیں طواف ہے اس کے اندر آپ نے ابھی جو ہے وہ رمل کو کچھ دیکھا اور اسی طرح استبا ہے جسے کندھے کندھا جو آپ کا آ, کھلا رکھنا ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور اسی میں ایک چیز جو ہے وہ رمی ہے جب آپ عرفات سے مضدلفہ سے ہوتے ہوئے مینا میں آئیں گے تو اب آپ نے رمی کرنی ہے پتھر مارنے ہیں کنکر مارنے ہیں کس سائز کے ہیں کیا ہے اس کی بھی ایک تفصیل ہے اور مارنے کس انداز سے ہیں شیتان کو ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل یعنی عملی طریقہ دکھاتے ہیں شیتان کی پٹائی کرتے ہیں اور امیر اور سنت جو طریقہ کار بیان کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں لوگ تو چپلے مار رہے ہوتے ہیں جوتے مار رہے ہوتے ہیں تو بم بھی پتہ نہیں کوئی اپنی بس میں چلے تو ایسے کوئی کام کرنے نہیں ہے بھائی آپ نے جو کام کرنا ہے جیسا کرنا ہے کیسا کرنا ہے امیر سننا جیسا بیان کر رہے ویسا کرنا دیکھو یہ چٹکی میں پکڑنی ہے کنگڑی یاد کنگلی اور میں چٹکی میں پکڑ لی اور یوں کر کے جو بالنگ کرتے اس طرح نہیں مارنی وہ تو, تو پھر کسی کے سر پہ کسی کا پڑو میں آپ پہ ہاتھ مسجد جائے گا یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ جو ہے اس کا یہ چٹکی میں پکڑی اور یہ یوں ہاتھ کرنا ہے یہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے جو بھی رنگت ہے وہ بغل کھل جائے اس طرح ہی اللہ, اللہ کہنے کے بعد مارنی ہے کم از کم آپ کو پانچ ہاتھ یعنی ڈھائی گز دور رہنا چاہیے اور اس سے زیادہ دور ہو تو بے حج نہیں ہے تو یہ آپ نے ماری یا تو یہ جمرے کو لگ جائے جمرے کو نہ لگے تو کم از کم تین ہاتھ یعنی کہ ڈیڑھ گز کے فاصلے کے اندر اندر گرے تو یہ کنکری جو ہے یہ کاؤنٹ ہو جائے گی شمار کر لی جائے گی وہاں نظام اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ دیواریں بن گئی ہیں انشاءاللہ جائیں گے تو دیکھ لیں گے اس طرح یہ کہ ایک کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماری پھر یہ کہ دوسری پھر تیسری اس طرح سات کنکڑیاں پیدر پہ, پہ اس کو مارنی ہے آپ کے اور مسئلہ یہ کہ سات کنکریاں مار کر وہاں رکے نہیں بلکہ پلٹ جائے اباؤٹ کو بولتے ہیں گھوم جائے لیکن اب وہاں کا جو جس طرح کا نظام بنا ہوا ہے وہاں اب گھوم نہیں سکتے بلکہ وہ دیوار کی طرف چلے جائے اور یو ٹرن کر لے اب جو کہ یہ مجبوری ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے اب گھومنا یہ بتاتے ہیں تو تجربہ کار ہے تو اس لیے وہ اب گھوم لے چلتے چلتے دعا کر لے اور جب پہلی کنکری ماریں گے تو اب لبیک موقوف ہو گئی اب لبیک پڑھنا گویا سنت نہ رہا اب حاجی کو لبیک نہیں پڑھنی ہے شرف سے کپا خدا خدا یا چلے پھر آج دس دن عجت الحرام جمرت القبا کی رمی کرنی ہے صرف اس کو بڑا شیطان بھی بولتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے کم از کم پانچ ہاتھ دور یعنی ڈھائی گز ڈھائی میٹر دور ہو اور زیادہ دور ہو تب بھی حرج نہیں ہے کم فاصلے سے نہ مارے اور مینا سیدھے پر ہو اس طرح کھڑا ہو کہ مینا شریف سیدھے پر اور مکہ شریف پلٹے ہاتھ کی طرف رہے تو جب جمرے کے اس طرف آ جائیں گے نا تو مینا سیدھے ہاتھ پہ ہی ہو جائے گا اور مکہ شریف بائیں ہاتھ پہ ہو جائے گا یعنی اگر جمرے اس طرح لائن سے ہیں اور جس طرح آپ تشریف اور کھڑے ہیں اسی طرح اگر حاجی آ جائیں گے جمرے کے اس طرف تو آٹومیٹکلی مینا رائٹ پہ ہو جائے گا اور مکہ پاک لیک سے ہو جائے گا اب اگر جا وہ ہوا سجکا پڑے گا جی تو اس لیے معلومات پہلے کر کس طرف مکہ شریف ہے اب ایک بسم اللہ اللہ حکمر کہہ کر ہر کنکڑی پر ابتدا کرنا ہے مارنا ہے اور کاش یہ نیت بن جائے اس وقت کہ مجھ پر جو مسلط شیطان اور بری خواہشات میں ان کو مار بگا رہا ہوں یہ وقت بعضوں کا لوگ مذاق مسکریاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ یہ وقت بھی رقت کا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی نا علیہ صلاح حضرت سیدنا ابراہیم اسماعیل ربی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم کو با الہی اللہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت شیتان راستہ روکتا تھا ان کا اور اس طرح رک جاتا تھا کہ سارا راستہ گھیر لیتا تھا کہ نہیں جانے دوں گا تو ان حضرات نے اس کو کنکریاں ماری تھی یہ اسی کی یاد ہے کہ پہلے دن سات کنکریاں ماری دوسرے دن تینوں تین جگہ پر اس کو تین جگہ روکا تو تین جگہ ماری اسی طرح تیسرے دن تو یہ اس کے یادیں ہیں مگر یہ کنکریاں مارنا واجب ہے وہ خود ہی مارنی ہوں گی یہ بھی ذہن میں رکھے بات بات پر لوگ کسی کو وکیل کر رہے تھے کہ میری طرح سے مار کے آنا ویسے دن دناتے پھرتے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں چلے گا وہ تو ایسا مریض ہو کہ جو جا ہی نہ سکتا ہو وہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے اور حجنوں کو بھی خود اپنے ہاتھ سے مارنا ہوگا یہ نہیں کہ عورت ہے تو اس کے بدلے مرد مار دے عورت خود جا کے مارے کنکریاں تو اب یہ کہ آپ اس طرح کھڑے ہو کہ سیدھی طرح مینا شریف الٹی طرف مکہ مکرمہ رما الٹی ہاتھ پر اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے میں کنکری پکڑ لیں اور ہاتھ یہ بال کی طرح گھما کر نہیں مارنا بلکہ جس طرح میں نے بتایا کہ اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے اور اس طرح بسم اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب بھار کے اباؤ ٹن کر لے اور یوں چلتے چلتے دعا مانگے لیکن اب اس طرح الٹا ہونا دی ممکن, دی نہیں دی ممکن نہیں ہے ایسی دی وہ اب تعمیرات ہو گئی ہیں تو یہ اس طرف چلے گا دیوار کی طرف الٹے ہاتھ پر, پر سیدھے جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ پہ بھی یو ٹرن بنا ہوا پل بنا ہوا اور سیدھے ہاتھ کی طرف بھی بنا ہوا ہے جب روڈ کے بنا جا سکیں گے تو یو کریں جیسے جی جی شیتان نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے تو کچھ لوگ غصے میں چپل بھی مارتے ہیں پتھر بھی مارتے ہیں بوتل بھی اٹھا کے مار دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو یہ طریقہ نہیں ہے جو سنت پر عمل کرنا اگر یہ چپل اور ڈبے مارے مثلاً کسی نے ساتھ ساتھ چپل مارے تو کنکری ماری ہی نہیں تو اس کی تو کنکری مارنا یہ رمی ہوا ہی نہیں نا اس پر تو دم واجب ہو جائے اگر اس نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا احدا نہیں کیا اس کا تو یہ چپل جوتے نہیں مار رہے ہیں آپ کو پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنی ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پلا نبینہ صلاحت وسلم کی ادا ہے اسماعیل زبی اللہ پلان نبینہ صلاۃ والسلام کی ادا ہے اسی کو اپنانا اور شیطان اسی سے ناراض ہوگا آپ کے جوتے چپل سے ہو سکتا ہے کہ یہ خوش ہو کہ چلو دیکھو میں نے یہاں آ بھی ان کو مطلب غیر شریح کام کروا دیا کہ اسی کو کنکڑیاں سمجھ کے جوتے مار کے چلے گئے اور ان کا حج جو تھا وہ ناقص ہو گیا سوللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جامعۃ المدینہ آگرہ جامع المدینہ اکولہ اور جامع المدینہ مانڈوی کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ آئے بنگلہ دیش والے بھی جمع ہیں مگر وہ ہمارے پاس اس وقت براہ راستے ہو سکے ویسے جمع تو بہت سے مقام پر ہوں گے جو آنے کی کوششوں میں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں آخر میں اہم دو باتیں میں ارض کر دوں جیسے اب چونکہ لازمی بات ہے یہ باقاعدہ احرام احرام کے نیت سے ہمیں سولت نہیں پہنا ہوا تو اس میں جیسے امام شریف آپ نے دیکھا یا کچھ اور معاملات نیچے اس میں لباس بھی ہے یہ باتیں سب سمجھانے کے لیے کہ یہ اس انداز سے چادر ہوگی فلا چیز ہوگی یہ بات بیان کی گئی یہ باقاعدہ اندازے احرام نہیں ہے اور یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے بہرحال جس کی وضاحت بھی اس سلسل میں کی گئی ہے اور یہ ہم نے دکھائے مختلف مدنی گلدسے پوری چیزیں پوری باتیں آپ کو نہیں دکھائی اور یہ حج تربیتی اجتماعات دو تھے ان میں سے یہ مدنی گلدستے لیے گئے ہیں پہلے سال میں سے ہم نے آپ کو احرام کے مدنی پھول دکھائے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے رمی کا طریقہ اگلے سال کے حج تربیتی اجتماع سے دیا رمل کا طریقہ بھی پہلے ہی سال کا تھا اور اس میں جو یہ انداز کچھ ہوا یہ سکھانے کی حد تک ہے اور لازمی بات ہے جو احرام کا اصل انداز ہے وہ انداز اپنے انداز سے کیا جائے گا اور دوسری اہم بات جو میں پہلے چن مرتا بیان کر چکا ہوں یہ پورا طریقہ ہم آپ کو بیان نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل آپ کو پڑھنے بھی پڑیں گے سیکھنے بھی پڑیں گے اور اب امیر وسنت کے میموری کارڈ میں یہ پورا طریقہ دیکھنا چاہیں تو فیضان مدنی مذاکرہ کس چار فیضان مدینہ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ جو ہے اس کی مختلف اقسات ہوتی ہیں ان میں کس چار کے اندر یہ خصوصیت کے ساتھ حج و عمرہ کو جمع کیا گیا ہے جو آشیقان رسول مدینے جا رہے ہیں وہ آپ اپنے موبائل کے اندر میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر, کر ڈالیے اس کو اور اس کو ساتھ لے کر جائیں آپ جہاں بھی ہو مدینے میں ہوں تب بھی مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ ہو تو آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکر آپ کے ساتھ ہو انشاءاللہ الرحمن رہنمائی کا بہت اچھا سامان ہوگا اور اب ہم اپنے سلسلے کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں اگلا سلسلہ حاضری مدینہ کے نام سے ہم ان شاء اللہ الرحمٰن لے کر آئیں گے اور ابھی ہم اختتام پر ایک نعرہ لگائیں گے تیار ہیں مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد